چار پانچ سال پہلے کی بات ہے جب کابل فیصلہ ہوا پہلی بار کمیونسٹ حکومت کو جب اللہ تعالی نے شکست دی زمانے میں میں وہاں تک گیا تھا کھوس اور یاور چھاونی تک جانے سے پہلے اس میری میرے پاؤں میں کچھ ایسی تکلیف ہو گئی تھی کہ میں کھڑا ہو کر فجر کی نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تھا نہیں کھڑا تو ہو جاتا تھا مگر یہ کہ جماعت نہیں کروا سکتا تھا خیر میں خود امامت کرتا تھا مگر وہ کچھ پاؤں میں ایسی تکلیف ہو گئی کہ امام تو الگ سے اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو اس میں ذرا مجھے چکر سے آنے لگے مقتدیوں کی سف میں تو دائیں بائیں دوسرے لوگ ذرا ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سہارا رہتا ہے اور ایک ذمہ داری بھی نہیں ہوتی امامت میں تو کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو اس سے بھی آزادی ہو گئی مگر اس سفار جہاد کی بلاکت سے پورے سفر میں نمازیں میں نے پڑھائی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ میں خود امامت کرتا رہا نمازیں پڑھاتا رہا یہ بتا رہا ہوں کہ دباؤ کے عاشقوں بات کروں کہ آئ اللہ تعالیٰ نے میری صحت رکھی تو سافار جہاد میں رکھی میں کہیں کسی کو یہ خیال ہو کہ شاید آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر ہو وہاں آب و ہوا بہت اچھی ہے شاید اس کا اثر ہوا ہو وہ بھی سمجھ لیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا میری صحت کا راز ہے یا سفار جہاد یا سافار عمرہ اگر آب ہوا کی تبدیلی کا اثر ہوتا تو اس سے پہلے ایک بار ادھر سرگودا نیا والی جہلم وغیرہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ تو مضبوطی ہیں بہت مشہور ہیں بڑے زبردست زبان ہوتی ہیں。راول ٹینڈی سرگودا نیا والی جہلم یہ اس علاقے کے لوگ ایسے مضبوط ہیں کہ ان کو کبھی جلاب دینا پڑے تو انسان کا جلاب کافی نہیں ہوتا گدوں اور گھوڑوں جیسا جلاب دیتے وہ بھی بڑی مشکل سے کامیابی ہوتی ہے یہاں ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں گھوڑوں والا جلاب گدوں والا جلاب دیتے ہیں وہ بھی بہت تیز کر کے دیتے وہ کہیں کہہ کر ان کا آپ سوچتا ہے اس علاقے میں تقریباً دس دن تک میرا دورہ رہا انسان بھی نہیں تھا زیادہ زیادہ دو بیان دن بھر میں اور یہاں تو ہر وقت کام ہر وقت کام تو وہاں کام سے بھی آزادی اور بہت سر علاقہ شہر سے باہر بیرونی علاقوں میں بھی کافی جانا رہا باغوں وغیرہ میں مگر واپسی پر اس کا اثر الٹا پڑا صحت ٹھیک ہونے کی بجائے ایسا اثر پڑا کہ پھر میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کی مارنے میں تو میں کیا کرتا تھا کہ برامدے میں مسلح بچھوا کر ساتھ برامدے میں امام صاحب نماز شروع کرتے میں وہاں چلتا پھرتا رہتا کھڑا ہونا مشکل تھا چلنے میں بھاگنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی جم کر کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی میں ادھر چلتا رہتا جب امام صاحب رکوع میں جاتے تو میں وہاں نیت باندھ لیتا دوسرے آٹا تو مختصر ہوتی ہے ایسے کئی مہینے میں نے ایسے نماز پڑھی ہے تو آب و ہوا کہ تو الٹا رہا اتنی زبردست آب ہوا مگر اس نے تو بالکل مسجد کی حاضری سے بھی محروم کر دیا تھا قدر کی نماز میں ان دنوں میں دارگ عوم سے ایک مولوی صاحب بار بار فون پر پوچھتے تھے کہ اب مزاج کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے مجھے ذرا سی اس پر ناگواری بھی ہوتی پوچھا تو اس سے جاتا ہے کہ جس کی صحت کی کوئی امید بھی ہو اتنی بڑی عمر میں ایسی کمزوری تو اس کے دائل ہونے کی کیا امید ہے وہ تو یہ تو اب رہے گی خیال یہ تھا کہ یہ رہے گی یہ ختم نہیں ہو سکتی کئی مہینے ایسے ہی چلے اس کے بعد سارے عمرہ ہوا تو جدہ پہنچتا ہی فوراً ایسے کہ گویا کوئی بیماری ہے ہی نہیں کبھی ہوئی ہی نہیں ی طریقے سے کھڑے ہو کر لمبی لمبی رہ کرتے ہیں میں شریف اہم میں تو جمعہ کے دن فجر کے لمب میں کیا پڑھتے ہیں پہلے رکت میں سورہ ایلی فین سجدہ دوسرے میں سورہ دار کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا اتنی لمبی قرآن واپسی پر کئی سال تو معاملہ پھر ٹھیک رہا یہ سافر عمرہ کی باقت ہو گئی جدہ اترتے ہی جہاں سے فوراً دن نے یہ شہادت دی کہ اب تو بالکل ٹھیک ہے پھر یہاں وہ یہ فصلہ شروع ہو گیا پھر ادھر پر ہم لے چلو کئی مہینے پھر رہا اس کے بعد پھر سفر افغانستان پنداڑ اور ہیرا جیسے پندار پہنچے تو وہاں میں نے کیا معاملہ کیا کہ سب میں ایک جانب ویسے ہی بغیر نیت باندھے ویسے ہی بیٹھ جاتا تھا بیٹھا رہتا جب امام صاحب رکو جانے لگتے تو کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتا یہ معمول میں نے دو تین نمازوں میں وہاں یہ رکھا ایک بار یہ غالطی ہو گئی فجر کے وقت میں کہ جیسے لوگ کھڑے ہوئے میں بھی کھڑا ہو گیا یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے کہ وہ آر جائے اس مجھے بیٹھے رہنا چاہیے یاد نہیں رہا جب کھڑا ہو گیا تو بات یاد آئی ارے مجھے تو بیٹھے رہنا چاہیے تھا مگر پھر سوچا اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا وہ میں نے کھڑے کھڑے شروع سے نیت باندھ رہی تو گویا کوئی بھی تکلیف ہے یہ نہیں اس بخش میں جو تکلیف گئی دو سال ہو گئے ہیں اب تک بے حمد اللہ تعالی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی اور اللہ کرے کہ نہیں آئے یہ کس کا اثر ہوا پہلی بار بھی شاپا ہے جہازہ امامت چھوڑی ہوئی تو کئی سال ہو گئے تھے وہ امامت کرتا رہا دوسری بار یہ پاؤں کا رہا وہ بھی نہیں ہراس سے پہلے پندار پہنچتے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی و وہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا وہ تو والا معاملہ جو ہے نا انگلینڈ کینیڈا امیریکا ویسٹ انڈیز میں بار وغیرہ انہیں عراقوں کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ اور ہی ہے لوگوں کا یہ عقیدہ ارے کہتے ہیں سبحان اللہ کیسے اچھے اچھے ارابے کیسے اچھے اچھے باتیں اتنے سر سر ادا درد و کا نام و نشان تک میں وہاں تو یہ چاہیے تھا کہ میرا وزن دو تین گنا بڑھ جاتا بہت صحت اچھی ہو جاتی وہاں جا کر ایک دو دن اور وہاں رہ جاتا تو پھر وہ کہیں کہیں دبل ہوتا پھر میں دعا کرتا رہا یا اللہ یہاں کو کوفرستان سے تو نکال لے کہیں میں نے تو سعودیہ میں جا کر یا کسی مسلمان ملک میں جا کر کے میرے ایسے دعائیں کرتے کر کے وہاں سے واپس آیا یہ میں بتانے چاہتا ہوں کہ جو سفر میں نے کیا ہنگمرے کے سوا اور جہاد کے سوا ان میں تو مجھے بیماری ہوتی رہی کمزوری ہوتی رہی بہت سا سبز آپ نے جو سفر ایسے ہوا ہے دیہات کے لیے کہ عمرہ کے لیے تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی بالکا تھا یہ قصے میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ وہی اولاج کے سلسلے میں کہ اولاج کو لوگوں نے عذاب بنا رکھا عذاب اعتدال سے فی کام لیں کسی نس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے ایندن کے بغیر مر جائے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے وقت مقرر سے نہ پہرے نہ پیچھے ایک لمح نہیں ہو سکتا جب وہ وقت آئے گا جب یہ مریں گے آگے پیچھے نہیں مریں گے اللہ کا نے یہ اعلان سنانے کے بعد آگے جہاد کا ختم دیا ارے جہاد سے جانے بچا کر گردنیں چھڑا کر تون تو بستر اٹھا کر تون تو پہنچنے والوں وہ جب بھی تورن تو کا ذکر آتا ہے نا تو مجھے اپنا وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے وہ ایک افغانی وہاں میرا تھا نا وہ افغانی جہاد چھوڑ کر تون تو میں تبلیغ میں کیا ہوا ٹورن تو یہ کہا کہ بےستر اٹھانا ٹورنٹو پہنچنا گردن بچانے کے ہیں یہ شروع نہیں آتی جہاد کی زمین چھوڑ کر ٹورنٹو میں تبلیغ تبری کو ادھر نہیں کر سکتا تھا کہ میں اتنی دور پھر وہ ایسے باہر روڈ پر کھڑے ہوئے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ ارے تو چھوڑ کر وہاں سے بھاگا ٹورنٹو گردن بچانے کے لیے تو ایک شہر بھی میں نے پھر اور جوش سے پڑ دیا جپیٹنا پلٹنا پلٹنا لہو گھر میں رکھنے کے جیسے میں نے پڑھا اس کی تو آنکھیں لوٹ کوٹ ہو گئی دو تین قدم پیچھے تو ایسے ہو گیا وہ غنیمت ہے گرا نہیں گرتا تو روڈ پر گئی سر لگتا تو ویسے سر پک جاتا مر جا یہ ہے میں نے کہا کہ ایسے ایسے علاقوں میں بھی پہنچ کر میں تو وہاں جا کر بیمار ہو گیا بہت کمزور بھی ہو گیا صحت ہوتی ہے تو جہاد کے سفر سے یا عمرے کے سفر سے دواؤں پر زیادہ اعتماد نہ کریں اجمال سے یا اتدال سے ہر کام اعتدال رکھیں تھوڑا بہت چھوٹا موٹا علاج کر لیا آگے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی خوب رکھے